اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ کرونا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ہے کام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 صد اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا آغاز سوریہ عمران کی آیت نمبر ایک سو سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بے وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے اس دن جس دن کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں انزین طلن کم یوم الطقل جماعان وہ لوگ جو اس دن پھر گئے تم میں سے جس دن کے دو جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوا یعنی عہد کے اندر کفار اور مؤمنین کا مقابلہ ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں میں سے پھر گئے ان میں ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمانوں میں شامل ہوتے تھے مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے اور بعض ایسے بھی تھے کہ مسلمان تھے مگر اتنے مضبوط مسلمان نہیں تھے اور ایسے بھی تھے میدان سے پھرنے والوں میں جو پکے مسلمان تھے حضور کے پکے محب تھے یا تھے لیکن بس ایک غلطی ہو گئی اور غلطی نبی کے علاوہ ہر کسی سے ہو سکتی ہے مگر صحابہ کرام کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ ابل تو انہوں نے توبہ کر لی اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ پاک نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا جیسے کہ ابھی آپ سنیں گے تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اس دن پھر گئے تھے ان نمسانو باں کسبو ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کو لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کے سبب سے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ فضل اور خیر کی نسبت تو کی جائے اللہ کی طرف اور شر اور ناکامی کی نسبت کی جائے شیطان کی طرف تو اس لیے فرمایا کہ ان کو فیصلہ دیا شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شیطان کو تما پیدا ہوئی شیطان کو امید پیدا ہوئی کہ ان سے میں ایک غلطی اور کرا سکتا ہوں بہت توجہ سے بات سننے کی ہے اللہ ہیں کے ان سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شیطان کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ میں ان سے ایک غلطی اور کرا سکتا ہوں جو شخص ایک بار شیطان کے سامنے سر جھکا دے شیتان کے سامنے ہمت ہار جائے شیتان کے سامنے ہتھیار ڈال دے تو اب شیتان اس شخص پر جری ہو جاتا ہے اور ایک غلطی کے بعد پھر اس سے دوسری غلطی کرواتا ہے پھر اس سے تیسری غلطی کرواتا ہے مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے نظروں کی حفاظت کرو لیکن یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا بد نظری کر لی اب شیطان جری ہو گیا بد نظری کے بعد اس نے اس کو امادہ کر لیا کسی غیر محرم سے الٹی سیدھی بات چیت کرنے پر اب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا اس کے بعد شیطان نے اس کو امادہ کر لیا خلبت میں ملنے پر تو یوں قدم بقدم شیطان آگے لے جاتا ہے تو جب ایک دفعہ شیطان کے سامنے انسان ہتھیار ڈال دے تو پھر شیطان کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس سے مزید گنا بھی کروا سکتا ہوں اسی لیے کہا گیا از زمبو یا جر الازمب ایک گنا انسان کو دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہمت کر کے شیتان کا مقابلہ کرتے ہوئے نفس پر قابو پاتے ہوئے اور اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے نیکی کر لے گنا سے بچ جائے تو اس کے لیے پھر دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا کہ وہ تا تجرتا جیسے ایک گنا انسان کو دوسرے گنا کی طرف لے جاتا ہے اسی طریقے سے ایک نیکی ایک اتاد ایک فرما برداری اور ایک دفعہ گناہ سے بچنا یہ انسان کو دوسری نیکی کی طرف اور دوبارہ گنا سے بچنے کی طرف لے جاتا ہے بلکہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ نیکی کی نقد جزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے نیکی کی نقد جزا یہ ہے ہم اس کو جزا نہیں سمجھے لیکن ہے یہ جزا ان نمین جزا الحسرتی الحسرت ان من جزا اس سی اتی ستادہ السیعت نیکی کی نقد جزا یہ ہے کہ اللہ ایک اور نیکی کی توفیق دے دے ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی اللہ توفیق دے دے اور ایک قدم اٹھانے کے بعد اللہ دوسرا قدم اپنی راہ اٹھانے کی توفیق دے دے ایک دفعہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ دوبارہ صدقہ کی توفیق دے دے تو یہ دوسری دفعہ توفیق مل جانا یہ علامت ہوگی ہو اس بات کی کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول فرما لی اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ برائی کی نقد جزا یہ ہے نقد سزا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور برائی میں انسان مبتلا ہو جائے ایک گنا کے بعد دوسرا گنا ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی یہ دوسری نافرمانی حقیقت میں پہلی نافرمانی کی سزا ہے تو ایک مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو دوبارہ میں گنا میں مبتلا ہو رہا ہوں تو یہ اس گنا کی سزا ہے جو میں ایک دفعہ شیطان کے کہنے پر کر چکا اور مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک دفعہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا تو جلد از جلد توبہ کرتے جیسے کہ اللہ نے پہلے فرمایا آپ سن چکے بلینا اضافہ زکر اللہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں میں نے غلطی کی اچھا نہیں کیا جب اللہ یاد آ جاتا تو پھر کیا کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا <لِزُلُوبِهِم> اپنے گنا پر استغفار کرتے ہیں اور درمیان میں اللہ کہتے ہیں جنوب اللہ اور اللہ کے سوا ہے کون گناہوں کو معاف کرنے والا اور پھر بات کو مکمل کیا کہ ایمان والے میرے پیارے وہ ہیں جن سے گنا ہو جائے اللہ یاد آ جاتا ہے استغفار کرتے ہیں ولم یو سر علامہ فالو اور جو ہو گیا اس پر اصرار نہیں کرتے اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے ایک واقعہ ہے تمہارے فاروق ردین کا یاد آ رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی مناسبت ہے کہ ایک صاحب پکڑے گئے کسی جرم میں لایا گیا ان کو سیدنا عمر بن خطاب رضی رانو کے سامنے تو کہنے لگے حضرت معاف کر دیں میں نے یہ گنا پہلی بار کیا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں تم غلط کہتے ہو اللہ پاک اتنی جلدی کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے تم نے پہلے بھی کیا ہوگا لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس وجہ سے تم جری ہو گئے اب بار بار کرتے ہو تو اللہ پاک نے بھی پردے کو فاش کر دیا بسا اوقات دیکھا گیا حقیقت یہ ہے بسا اوقات شاز و نادر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی پکڑا جائے شاز و نادر ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ انسان بار بار گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا پردہ فاش فرما دیتے ہیں تو سرا کہ جو تم میں سے پھر گئے تھے لڑائی والے دن کفر اور ایمان کے ٹکراؤ والے دن اہل ایمان اور اہل کفر کی جنگ والے دن ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا سبو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو ان سے ہو گئے تھے ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انسان شیطان نے ان کو دوبارہ گناہ میں مبتلا کر دیا لیکن آگے فرمائے کے بالاکد اصل اللہ یقیناً ان کو معاف کر چکا اللہ نے ماضی کا سیگا استعمال کیا ہے اور ماضی کے سیگے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر چکا یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا بلکہ فرمایا کہ اللہ معاف کر چکا اور اس سے پہلے پڑھ چکے آپ کہ اس میں اللہ نے فرمایا تھا بالکد اللہ نے تمہیں معاف کر دیا یہاں دوبارہ فرمایا انہم اللہ انہیں معاف کر چکا جو اللہ نے ایسا فرمایا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس حرکت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ پر تنقید نہ کریں چنانچہ صحیح بخاری میں ہے حید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ وہ جنگے عہد سے بھاگ گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ معاف کر چکا ان پر تنقید کا کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یادی وہ تعظیم الصحب کلکس انلقد ہی سارے صحابہ کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور ان پر تنقید کرنے سے ان کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اب جتنی بھی بحث کر لیں آپ کو ایمان کی سلامتی اور احتیاط اسی میں نظر آئے گی کہ ہم صحابہ اکرام کا بلا امتیاز بلا تفریق احترام کریں اور ان پر نقد اور جرا کرنے سے باز رہیں اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا تو ایمان کی سلامتی اسی میں ہے اگر ایک صحابی پر کسی کو تنقید کی اجازت دے دی جائے تو وہ دوسرے پر بھی کر سکے گا بعض لوگ یزید کے معاملے کی وجہ سے ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض بد نصیب تو بہت آگے چلے جاتے ہیں خلف راشدین تک کو معاف نہیں کرتے اور اللہ کہہ رہے بالکد اف اللہ اللہ ان کو معاف کر چکا ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی بردبار ہے یا ایوہ آمنوا لا آمن لاتین کفر اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا مکان اخبار اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ایزا زر ابو فل جب وہ زمین پر سفر کے لیے گئے او کانو غزن یا کہیں جہاد کے لیے گئے اور وہاں شہید ہو گئے یا موت آ گئی تو کہتے ہیں لو کانو ایندنا ماں ماتو و ماں اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ ان کو موت آتی اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے اللہ فرمانے کہ اے ایمان والا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے یا سفر میں گئے اور موت آ گئی تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ موت آتی نہ وہ شہید ہوتے یہ جہالت کی بات ہے اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے اگر موت میدان جنگ میں آ سکتی ہے تو موت محفوظ اور مضبوط قلعے میں بھی آ سکتی ہے ڈبلو موت اگر فقیر کے جھونپڑے میں آ سکتی ہے تو موت امیر کے محل میں بھی آ سکتی ہے موت اگر غریب کو آ سکتی ہے تو موت مالدار کو بھی آ سکتی ہے موت بلو کن تم فی برو جم شاد تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط ترین کلوں میں کیوں نہ ہو اور جب تک موت کا وقت نہیں آیا موت نہیں آ سکتی کوئی مار نہیں سکتا مما کا نلی نسن اللہ بھی ازن اللہ کتاب اجلا اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے پہلے کوئی شخص مر نہیں سکتا اور جب موت آ جائے تو ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی لیکن میرے بھائی اور بہنوں موت کا وقت متعین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر موت کے اسباب اختیار کرے اب ایک شخص سے چھلانگ لگاتا ہے کہتے ہیں اگر میری موت کا وقت متعین ہے تو آ جائے گی اور نہیں ہے تو نہیں آئے گی چاہے میں چھلانگیں ہی لگاتا رہوں. پہاڑ سے چھلانگیں لگاؤں اور بلند و بالا بلند اور عمارت سے چھلانگ لگاؤں تو مجھے موت نہیں آئے گی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے مل عالم کہا جاتا ہے سیدنا نموس علیہ اسلام سے شیطان نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی تو آپ پہاڑی سے چلانگ لگائے میں دیکھتا ہوں موت آتی ہے یا نہیں آتی تو فرمایا کہ اللہ کو تو حق حاصل ہے کہ وہ بندے کو آزمائے لیکن بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو آزماتا رہے کہ دیکھے مجھے اللہ بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا تو یہ گویا کہ اللہ کو آزمانے کی بات ہو گئی تو اس کی قدرت تو ہے بچا سکتے لیکن اسی کا حکم ہے کہ تم موت کے اسباب اختیار نہ کرو اور زندگی کو بچانے کی کوشش کرو یہ حکم ہے آخر مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی دشمن کے مقابلے میں کس لیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے اور اسی طریقے سے بیماری کی صورت میں علاج معالجے کی اجازت دی گئی تو کس لیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے سخت گنا ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا اپنے آپ کو زخمی کرنا اور اپنے آپ کو مار دینا خودکشی کر لینا آپ جانتے ہیں بدترین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص جس انداز میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن مسلسل اسی کیفیت کے ساتھ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اپنے آپ کو تیل ڈال کر جسم پر جلا لیا اب قیامت کے دن بار بار اس کو چلایا جاتا رہے گا یا اپنے سینے میں چھری گھونپ لی تو بار بار چھری گھونپتا رہے گا اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا تو منع کیا گیا کہ خودکشی نہ کرو اپنے جسم کو تکلیف نہ دو نقصان نہ پہنچاؤ اور زندگی کی حفاظت کرو خام, خام موت کے منہ میں جانے کی کوشش نہ کرو بے شک اللہ کے ہاں ہر چیز مقدر ہے لیکن تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر ہلاکت کے اسباب اختیار کرے اور یاد رکھیں کہ تقدیر انسان کو مجبور نہیں کر دیتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تقدیر کا مطلب تو یہ ہے جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اسے ذہن میں بٹھا لیں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ بھی جان لیں کہ جتنی زیادہ بحث کریں گے تقدیر کے معاملے میں الجھتے جائیں گے الجھتے جائیں گے اور ممکن ہے کہ بحث کرتے کرتے اللہ نہ کرے کہ زبان سے کوئی کلم کفری نکل جائے ایمان کے خلاف بات نکل جائے مختصر سی بات یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتے ہیں اللہ کے علم کے مطابق ہوتے ہے اور اللہ کے علم کے خلاف اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کے علم کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے کچھ اختیار دیا ہے مکمل اختیار نہیں ہے کچھ اختیار دیا ہے اگر کچھ بھی اختیار اللہ نہ دیتے تو گناہ پر انسان کو سزا دینا یہ جائز نہ ہوتا کچھ اختیار دیا ہے لیکن انسان کی قدرت بھی ناقص ہے انسان کا ارادہ بھی ناقص ہے اور انسان کا علم بھی ناقص ہے ہر اعتبار سے انسان ناقص بعض اوقات ایک عمل کی قدرتی نہیں ہوتی اس کو بعض اوقات قدرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا بعض اوقات ارادہ کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا کرتا ہے ارادہ لیکن کر نہیں پاتا تو کمزور ہے وہی کال حضرت علی کر اللہ جہ کا فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے اللہ کو دوسرے دلائل اور نشانیوں سے پہچانا اور میں نے جو اللہ کو پہچانا تو عرفت ربی رب بفسخ ازائم میں نے اس طریقے سے پہچانا کہ میں نے دیکھا کہ میں ارادے کرتا ہوں لیکن ارادوں کو پورا نہیں کر پاتا تو میرے دل نے گواہی دی کہ کوئی ہے مجھ سے بھی بڑا جو میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتا توڑ دیتا ہے میں رات کو منصوبہ بناتا ہوں لیکن صبح اس کے سب خلاف ہو جاتا ہے تو میں نے جان لیا کہ کوئی ہے جس کی طاقت جس کا ارادہ میرے ارادے سے بھی بڑا ہے ارادہ انسان بھی کرتا ہے لیکن ارادہ اللہ بھی کرتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے چاہتا انسان بھی ہے چاہتا اللہ بھی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کفر کرنے والے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے والے سفر میں جانے والوں کے بارے میں جہاد میں جانے والوں کے بارے میں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے نہ موت آتی نہ قتل ہوتے لیے جا اللہ حسرتن کی قلوب ہیم اللہ کہتے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دل میں حسرت اور غم اور چبن بنا دے ان کے دل میں مسلسل حسرت رہے گی چبن رہے گی ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا اب ایک مومن نے تو صبر کر لیا کہ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے موت مقدر تھی آ کر رہی موت سے کوئی بچا نہیں سکتا تو صبر کر لیا لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط نہیں وہ ایسی باتیں کرے گا تو پریشان ہوگا مردے کو تو زندہ کر نہیں سکے گا مقتول کو وہ زندگی عطا نہیں کر سکے گا لیکن تقدیر پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے حسرت اور پریشانی کا شکار رہے گا واللہ و ب اور اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں وہ اللہ, ہی ہیں اللہ تعملون بصیر اور اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اس میں ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے اور کافروں کے لیے ترہیب ہے ایمان والوں کے لیے ترغیب کہ تم نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ان کی جزا ان کا سلا ضرور دے گا اور کافروں کے لیے ترہیب ہے جو کچھ حرکتیں اور کرتوتیں تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے تو اس کی سزا مل کر رہے گی اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے لمک فرمت تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے اس مال سے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ موت تو آ کر رہے گی موت تو ہر کسی کو آنی ہے میں کون ہے جس کو موت نہیں آتی کیا کافر کو موت نہیں آتی مشرق کو موت نہیں آتی اور ہیروئن کی اور چرسی کو شرابی کو بدکار کو موت نہیں آتی موت تو سب کو آتی ہے لیکن وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے موت آ جائے اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں اس کو موت آ جائے اور جس کی جان کو جس کی مال کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول کر لے تو فرمایا کہ یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے اور اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اللہ کی رحمت ہے اور فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت جو کچھ یہ دنیا دار جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے مر امت تم او کتل تم لرون اور اگر تمہیں موت آ گئی یا تمہیں قتل کر دیا گیا تو اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے بل آخر پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے ایک مسلمان کا یقین کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں سے جزا یا سزا مل کر رہے گی اب وہ خوش نصیب جسے اللہ کی راہ موت آئی یا جسے شہادت نصیب ہوئی اب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام سے نوازا جائے گا اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اسے خون آلود جسم کے ساتھ دفن کر دیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ پوچھے کہ میرے بندے تجھے زخمی کیوں کیا گیا تیرے آزاد کیوں کاٹے گئے تو وہ کہہ سکے اے اللہ صرف تیری رضا کی خاطر اللہ تو جانتے ہی ہیں لیکن اللہ سب کے سامنے سوال کریں گے اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے من اللہ لنت آگے سنا کہ پھر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں اللہ خطاب فرما رہے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں بلو کن اور اگر آپ تند ہوتے اور سخت دل ہوتے لن فضو من حولک تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے فافو انہم لہذا آپ ان کو معاف کر دیں بس تغفر لہم اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگے بشابر ہوں الامر امر اور معاملات میں ان سے مشورہ دیئے آپ سن چکے غزہ احد میں بعض حضرات نے حکم عدولی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حکم عدولی کی وجہ سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور قلبی تکلیف بھی پہنچی دل بھی دکھا کہ انہوں نے میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا تو اللہ نے یہاں پر آپ کو تعلیم دی کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور اللہ فرماتے ہیں, اے میری نبی اللہ کے فضل سے آپ حسن اخلاق کے اعلی درجے پر فائز ہے جیسے اللہ نے یہاں پر گواہی دی آپ کے اچھے اخلاق کی اسی طریقے سے اللہ نے قلم میں بھی گواہی دی آپ کے حسن اخلاق کی بن گلوکین عظیم اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لکجا کم رسول عزیز ہری علیکم بالمؤمنین کم روف الرحیم اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسا رسول آیا تم ہی میں سے حریص علیکم علی جو تمہارے لیے حریص ہے کس بات کے لیے ہریس کہ اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے عزیزن علی انتم تم اور میرے نبی کو وہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہو امت کو تکلیف پہنچے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور فرمایا کہ تمہارے لیے میرا نبی روف الرحیم ہے بڑا شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا نرم بنایا تھا بڑا ہی نرم دل امت کی ذرا سی تکلیف بھی حضور پر بڑی شاک گزرتی تھی اور بڑے بڑے زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے آپ دیکھیے تائف کے اندر کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی کون سا تانا ہے کون سی گالی ہے جو آپ کو نہیں دی گئی اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے پورا جسم لہو لحان ہے لیکن دعا کرتے ہیں تو کیا اللہ قومی فإنهم لا ان کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہے حدیث میں آیا کہ ایک بدو آیا حضور کی خدمت